مستمع. إن الحمد لله نحمده ونستعيره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينتصنا ومن سيئات عمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و اذا علیہم ایمانا. محترم حضرات دینی بھائی ہو سورت انفال کی ابتدائی آیات میں سے ہم نے کچھ حصہ پڑھا ہے اس آئٹ میں اللہ العالمین نے مومنوں کی دو عظیم ترین علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں کسی چیز کی علامت اور نشانی جو ہوتی ہے اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کی دلیل ہوتی ہے اسی لیے ایک سچا مومن ایک کلمہ ہو جو صادق الایمان ہے اپنے قول میں اپنے کردار میں اپنے حال میں الحرب العالمی جو بہت ساری نشانیاں ہر میں آیات میں اور نبی علیہ الصلاف شام میں جو اپنی سنت پہ بیان کیا ہے ان میں سے دو عظیم قریب علامتیں یہ ہیں ہر شخص ہم میں سے ان علامتوں کو سنیں اور پھر اپنے ایمان کو اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ واقعی ہم اس معیار پر اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں اگر اتر رہے ہیں تو اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اور اگر اس میں خامی نظر آ رہی ہمارے اندر ہم اتمیار پر نہیں اتر رہے ہیں تو ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کے توفیق فرمائے اللہ رب العالمین نے پہلی نشانی بیان کی انما المؤمنون پہلی علامت و نشان یہ بیان کی کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی بات کتاب اللہ سنت رسول کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وزیر قلوبہم ان کے دل دہل جاتے ہیں اور کیسے دہل جاتے ہیں سورت صورت ظمر کے اندر فرمایا سمت و الى ذکر جلود ہوں غلوب ہوں بکر اللہ سمت جلود وہ ہوو گھومرا دکر یعنی ان کے دل دہل, دہل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات نبی کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہو جاتا ہے یہی سب سے بڑی نشانی ایمان بازوں کے اللہ تعالیٰ نے شاید نے پہلی بیان کی کہ گناہ کرتے رہیں برائیاں کرتے رہیں منقراد کرتے رہیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن کی آیات یا نبی کی حدیث سنا دی جائے اور نصیحت کر دی جائے تو وہیں وہ رک جاتے ہیں گناہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں اس برائی پڑے نہیں رہتے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جنتوں کو بشارت سناتے یہ فرمایا والذين اذا فعلوا فاحشة او قلموا انفسهم اللہ, اللہ <يقلون> انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین اور نبی کی اللہ کے کتاب اور نبی کی سنتوں کے ذریعے جب اسے نصیحت کی جائے تو اپنی نے اس نصیحت کو قبول کرے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے نبی علیہ ہے وہ لوگوں کے لیے بربادی ہیں جو بار بار نصیحتیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی برائیوں سے بات نہیں آتے تو وہ نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے ہم میں سے ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہدایت مات اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر کے اندر فرمایا الا اپ نہ اپنے ایمان کا اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر ہم زندگی गुذر گئی اللہ تعالی سے ہدایت مانگتے ہوئے ہمیں ہدایت ملی یا ابھی ہدایت سے ہم محروم ہیں رب العالمین نے فرمایا فبشر عباد الذین اسمعوا القول فیتبعونها سنه اولئک الذين هداهم اللہ و اولئک هم المهتدون اللہ نے فرمایا ہم نبی اعبال ہمارے ان نے بندوں کو خوشخبری سنا دی مفرت تھی کامیابی تھی اداب قبر سے نجات تھی اداب نار سے بچنے تھی اور جہاں جنت میں جانے کی بسالت سنائے کون اللہ قونا فیت طبسنا اچھی باتیں سنتے ہیں تو ٹال مٹول نہیں کرتے فیت احسنا اچھی بات اچھی نصیحتوں کو قبول کر لیتے ہیں اللہ رب العالمی نے فرمایا جو ہمارے بندے جو اچھی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اسے قبول کر لیتے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں رب العالمین نے فرمایا بولا اکلدین ہدا اللہ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دیا ہے ہدایت ہمارے پاس ہے یا ہم ہدایت سے محروم ہیں زندگی تو گزر گئی ہے دن سرات المستقیم پر پڑھ کے ہدایت ہر روز مانگتے ہیں لیکن کبھی ہم نے جائزہ لیا جا کہ نہیں ہدایت ملی نہیں اس کا اندازہ اس لڑائی ہے الا اقلین ہدا اللہ اگر ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے بعد گردن جھکا دیتے ہیں مصور کی جو نقشہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر تاوار چی ہو ادھر گردن جھکائی ہو یہ ایمان کا ٹکانا یہ ہدایت ملنے کا معنی ہے اسی لیے رب العالمین نے وہ عباد الرحمان اپنے محبوب عباد الرحمن اپنے نیب بندوں کا تذکرہ ان کی ایکشانی اور عدامت بیان فنوایا ودینا سمیا نا ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں رب کی آیا پڑھ کر کے سنایا جائے نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بوبے نہیں بنتے اس پر غور کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر یہ علامت اور یہ نشانی پیدا کر دے ہم سچے مومن بنیں اور سمے نا بڑے اد نا اراد رسول ایمان کا تقاضا یہ ہے. مومن وہ ہے جو سمینا واتانہ ہم نے رب کی رب کے رسول کی سنی اور ہم نے تسلیم کر لیا قبول کر لیا یہ ہے ایمان والوں کا تقاضا ایمان والوں کی علامت الشانی لیکن جو لوگ ایمان سے محروم ہیں حقیقی ایمان سے محروم ہے وہ تو زندگی گزر جاتی ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق سے فرمائے اکور کو منکل بیمار الحمدللہ بول گئی الحمد علی وطف الذین مصطفیٰ اما بھا دوست نشانی سے. اور یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانی گائی کی علامت ہے اللہ سرمایہ اللہ حق آتی اولا امین النبی ہم نے جس کو کتاب دیا یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں جب تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت حق ادا کر دیتے ہیں یعنی اس کی اتباع کرتے ہیں اللہ نے فرما اولا اکائی امین النبی یہی ہیں وہ لوگ جو ہماری کتاب پر اصل میں ایمان رکھنے والے ہیں دوسری علامت دوستوں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بن قرآن آنا جب قرآن کی رابط کرے قرآن کی آیا سنیں ان کی تفسیر سنیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور آیت کا معنی بخوم آئے تو ایسے موقع پر ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے جب اللہ کے رسول کی باتیں سنیں دین کی باتیں سنیں اور سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی ہمارا ایمان درست ہے اور اگر <سؤال> اللہ حس کے رسول کی باتیں سننے کے بعد ہمیں گسا آئے ہمیں پورا لگے ہمیں بڑی ہمیں ناکمارے تو یاد رکھنا کہ یہ ایمان سے محرومی کی علامت ہے رب میں نے فرمایا والا رب ہن کلون ہمارے نیک بندے ان حقیقت میں صرف مومن وہ ہوتے ہیں جو جب کہ ان کے رب کی آیا قرآن کی آیا ان کے اوپر کے سنائی ہیں تو زیادہ ام ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمانی کیسے بہت اونچی ہو جاتی ہے سننے کے پہلے اور سننے کے بعد دونوں کا دونوں حالتوں میں ایمان یکساں نہیں سننے کے پہلے ایمان بجایا رہتا ہے لیکن جب دین کی باتیں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سنتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں تفسیر سنتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے قرآن کی باتیں سنتے ہی ان کا ایمان ہو جاتا ہے دوستو ایمان کو دادا کرنے کی ضرورت ہے رسید اللہ علیہ وسلم نے شاخ روایا سنا نہیں راجا اور شوق نے بہت روایت اللہ رسول نے شاخ روایا لی ایمانا لیا فرقی آج کم کما جا خرک اس سوبول اب یہ تو میرا ڈر سے خجب سے دوں میرے امت کو یاد رکھنا جس طرح سے تم کپڑے پہنتے ہو تمہارا سفید کپڑا پہننے کے بعد بیلا ہو جاتا ہے میل جم جاتی گندہ ہو جاتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے ایسے تمہارے دل کا ایمان بھی سیدھا سیدہ ہو جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ایمان تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو اور پڑا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی وسلم کی سنت کو پڑھنا سننا اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ہم سب کے اندر یہ دونوں علامتیں پیدا کر دے ایک تو ہے اللہ کے ہر اور قرآن کے سامنے گردن چھکا دینا اور نمبر دو جب دین کی باتیں اللہ کی باتیں رسول کی باتیں دین کی باتیں پیش کی جائیں تو ایمان کا تازہ ہو جائے یہ ایمان کے علامت ہے اور بے ایمان کی منافق کی کافر کی مشرق کی نشانی اللہ نے وہ فرمایا وہی جب انہیں نصیحت کی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا حاصل نہیں کرتی اسلام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے اور ان دونوں علامتوں سے مانا مال کر دے الحال ہم نے جو بیمار ہے فرمائے جو مقروض اللہ تعالیٰ قرضوں کو ادا کر دے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحاظ رحمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے رہی سدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و شاعر ہے انصار کے اللہ فرما ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اور الحاظ رحمین اس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ کو اللہ حق واللہ تعالی ہر بھلا ہر آنکھ ہر مصیبت سے بچا لے احاطہ سانگ لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور،, اور،, اور وطن کی خیر ہے ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے قوم اور وطن کا نقصان ہے امت و ملت کا نقصان ہے الحال عالمین دنیا کس ملک کو اور دنیا میں جتنے سارے ملکوں کو گہارا بنا دے آف ہے اللہ تعالیٰ تمام بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اللہ رحم اللہ